قیفہ تیسے وَإِنْ يَدْحَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں لا يرقبو فیکم نہیں وہ لحاظ رکھتے تمہارے بارے میں إِلَّنْ کا وَلَا ذِمَّةً اور نہ ہی کسی عہد کا يُرْغُونَكُمْ وہ تم کو راضی کرتے ہیں بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے موہ سے وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر فاسق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 اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے فاص کا پس قریب ہے کہ یہ لوگ ان و من المحتین کے ہدایت پانے والوں میں سے ہوں اجاعت تم کیا تم نے بنا دیا ہے شکایت جی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 اللہ مگر اس بات کا تاکہ وہ عبادت کرے ایک ہی الہ کی لا الحی ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یریید وہ چاہتے ہیں ایتفی او کہ وہ بجھا دے نور اللہ اللہ کے نور کو بھی اپنے موہوں سے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 اگر تم نے اس کی مدد نہ کی فقد ناصرہ اللہ تو یقیناً اس کی اللہ نے مدد کی تھی اذ اخرجہ اللہ بین کافر جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ثانی سنیمی وہ دو میں سے دوسرا تھا ادھوما فی الغاری جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقولو لسائب ہی جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزنت نادر ان اللہ معانا یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے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 آپ کے لئے حتی جہا الحق حتی کہ حق آ گیا وظہر امر اللہ اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا وہم وہ کارہون حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اِئْذَنْ لِي مُجھ کو اجازت دیجئے وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں نہ دال اَلَا خَبَرْدَار فِي الْفِتْنَةِ سَاقَتُ وہ فتنے میں